سرور سرتیبند ہو رہا ہوں نا نا کافی بات کی بات ساگر میں شبھی ہوں بیاں دش مشینتاؤں شوپر جب چیلا سمین شپیغتے مشرقین شکام کی کی بھاوری خاص بے خاصی جواب اناری اردو کے بہار دا دا دا دا کے دار سنورم ارتباعات مکھ سرت کی درخواست وہ درخواست نے میرے سر سلام کہی یا رب وکیل یا رب انھا اولائے نے درخواست نے میرے سر فر وصول دا غاص مجرمین بنا اللہ درخواست کی قبول درخواست رب نے سنا قبول درخواست یا قبول ان یومہ نقش البصرۃ کبریٰ ان المنتقم الفارس نبرات کے خاص دربہ سابقہ سرت برار کے میرے بادشاہ تحدید تحدیدہ نہیں تحدید پکوان چترکری مرکزی مضبوط کتاب حضمت قرآن کریم ازمت احمد قرآن کریم بلين مسارة توحيدة أو جواب دشبه الدماشركين لها مسارة توحيد جواب دشبه الدماشركين لها إنه هو السميم العليم إنه هو السميم العليم أو بلين تدرين أدل الله أقليه فمسارة باني التعفير باني رب السماوات رضيهما فيها إنكم موكنين لا إله إله إله إحي وإميته أو تلورم رکھیبر کی امتیازات یو ممتاز دے واپاں چاہے بارک تھے یا دا دخان دا دنیا نا دخان دخان سارے نا یا دکھان چاہتمری ممتاز دے وہ ذکر سے کہ یا شد قسم کی ہو گئی. یا شد قسم کی نور نوری نوری درے ممتاز نمسر او کوم ممتاز دے کو دینا تم روک بانی البقره السماء بني البقره اكن وتما بغت السماء والارض وما وقتانه السماء والارض لا بيان الامتياز حام والقitab المبين الله بكل نفس مراد الاخر الرحمن ذو ذات كتاب واضح اوروخان ذو ذات کتاب بیرون کے حق باتن ذوالذہ کتاب ظاہر دا جواب رمضان تلخد پیروں ظار کی نہ نتیबाजी کر گئی چہ پندسم ذو شعبان دے خالق خدا ذات دا سنت اعلی لیلۃ القدر دے پندسم ذو شعبان دے کمرہات تے پیرا بالا کی راضی نہ خف ضعیف دے ول دے کل دیرت مبارک اتے میں صداف غنیۃ القدر کرم سان نشی تے بے متنافراشی تے یوں دے کہ وی شعبان دے دےون چھنے پھران او کنے قدر فنبزاں کی نشی انداں نہ پھلے تل قدر بے تعلق لا دے خدایو جن راجه هزار اچ دالې د قدر پر رمضان کې پر رمضان کی پاور ونصې ده کفر دین کا سرمه کې د باخیر کې اثر روات پاتې نمونه ونص راجه داوه جنا شنې ته په شوال کې په تاریخ کې په تاریخ کې راځي به او تاریخ کې په شک کې د تدریشم کې مختلف روات راځي تر څو د دېشن د کوم کې نمزدا کې ده له دې پندسمه شبه ځحر په کې شغلې ورځي کی دا دا نا نا روان دا خدا شپر نہ کمر سما جی پنڈو سنفی گزاری رسم دسم دجوس دوور دی دا بالغنی کو سرکی سب اور سومرو فرج چاتیر ول کرم دے کہ ثواب دے علاوہ کھپر کار رشم کر او کہ دا کو کو زہ فج شروش ن باز لا ڈل دا پنڈو تنے چاوری داوی ان اللہ فی ہدایت ہر کال تقسیم اہدا کم کارو چل کئی تکویری عمر دا ہر دا کار حکم سنبنا ملازادی رحمدے ربرا بار بہر کماری بہتر بنوی ربل چلا ہوں چاہے باد بلکہ شکی چکر و سلام دلم اسو محرمات در چه نه ہمارا دوخان دقال سارے شکر مشرکین انکارو کو دلی بنا صلی اللہ علیہ وسلم دعوت نوا با دعوہ اللہم بنا نسلک سی یوسف کے دوقال سارے بادشاہ دوقال سارے زمانے اس پر اسلام قاصی شروع دا مدرسہ ابو سفیان لا ربی نے ساتھ سے رحم یا خلق کو کہ داستاف قوم دے سارے زاراں دی تباہی کی کہ او کالا دے پارا بنا مراد سوکھ دا باہر جا رسم امین ہار واضح سمت مہراج کے دنیا عذاب واپس کے, کے دن کی کفرتا آزاد درد شکر ہے بہت بار جہم مسود رجنا ہوگی پتھر حملہ قذورم وفرسنی زګر کای چې مراد هغه بچا د کامت ته فردونه جمالو کومه یا ان من ذلکم منکم مغبط دا کو سرکی زینه ولقد فتن ما قبلهم قوم فرعون اذ جاءهم رسول کریم فغلو فرعون تفخر عزت ما جلکم سلام دے ان ادویر و اد اد ان ارسلوا الی ما یحب یارانکم علی خلاف ما ما سلاذی فثكون ماکم بند کالہ بنداللہ ان بہادلہ بند کا اللہ اندو رافڑی تا سبندر بند کا اللہ ان سر ان او سرم نمبر <بس> پوندا رونا بنی اسرائیلا نما توحید نماز ہے بتا کا دار لا الیکم او کم فی غامه روندے پینے کے خیال بہن دیا میرا بیو روکو چرجی میں شری کنوا کے جواب دے بہن دیا میرا بیو را بے خوش رف صاف وئن تومرني كتابا فذن قطا سكنت كاين دماب خبرماني جدا شفات تزلوني جدا سيدا زر زمانا امرا بخير میز میز سو مرسان مرسان مين مهنيت زر مرسان بدر مرسان وئن تومرني كتابا فخل جدا سيدا زر زمانا تقرب خمرى کوئی بلى رب ہوں ورب مصا و خضر ربنا ان ها ورا بحر حکم الفا <سؤال> وان سما لہر تگرون وزرکل بہتر جوڑی مسارا بحر بہتر پریذ دریا بلا چیزا ذلف کیلانے ودي انہم جند و رکندہ کر دے حکم شاہدے پھٹے و زبان کم حاصل دار کم رکو من جنات میں فرہ خزی کرانے دباون نہ چھینو نہ فسرو نہ زین عزت مند بن گرو نہ خذنے بت نہ کانو ہی ا بھگی نے با کے زت و نا کیوں قزار قزار کو اکر دار گے کم و کم گتا با کون دے متنا بن انهم كما كانوا من الذنئين انذرت مصركاش وركنت جنا بني سئل من عذاب المهين كل خسروا بري سايذ ازار ساقنا من فرعون الضب عند من بدل ذي عذاب المهين يعني فرعون فرعون ان وكان من المسلمين قال فرعون سركش كون كي مشكيننا ورقدنا من العالمين ولا كريم قبل سايذ لا باس بمصائب بقدران بيحان والعبان واتيناهم من العظيم ما فيه والقيمن قدست ليمت الله اات ورقيمن مسا یا من کرو موت زمین کراجی دے اگم موت مختلف چلاگے نباد خیاسی مربر لومبانی چلا گے نباتی ان لامو ترام گنبر لومبا نے مراض میں تمہاں نحن بمشرکین نے مں گ بیافر دکی ان کی فاصو سر با نہ بچے دم سرشت نے وچ مں بیافر دکی زلاول <سؤال> پران تم گلا والا الکم تم صادقین کا تا سرشت فدی مسل کیا ہم خیرون رب قومہ سنا اے دا مشرکین غردی ہم قوم دل توبہ یا قوم سبا بیمہ تا راو سوجی بن بازار ندی سبا تا صارص پچا ہن ترشوز جوبر یہ بہت پرسن شاہ کے منگل کار اے نتاو انوں قانون مجرمین گندی مجرمانہ فضیلت کے عذاب مجھے ماضرا حسین فقرت کی مراو حسین لبین کرمنگ عثمان انوں قرتش ما میں دلدار کے لیے آپس میں کارنا ایمچ منگی رو بھی کون کی بلکہ دا فدا چی دو فردو حکمت خدا حکمت زہر برازی فقرت کی وما خلقت ما ام الا بالعلم فداک میں اسمار ذک ر اسمر ورا ما برد فاد حق پرایا مطلب سے ذلیل سب تھی مربسی میں سمندر مو رو روس دوستان حکم کے دا وی تا سم و جہنتا ذِکر ہے انها جما قوت میت ان سرون کرندہ جہنم آجاون رجتاف کی شک کا کی بشارت بعد استخفیف ان المتقین فی مقامنا لہکن متقون فجنتھم غام و بیں فامقام کے عمل والا کی خدا سے مقام کے جامن والا وی پر اجر تو کی کچھ نو من سند سنوشن بھوندی نرم نے کو نرم نے کو استبرق فدلکم متقابرین مخارف ی بلتک ذلک امر کذلک امرم دار گے چنگ بیان شجنہ متقال یہ دا ثابت امر دے اشتے امر دے وجہاں ہم بحور لیل ذحور النقاب اللہ کئی بلز تے یہ تے مراس برا ورے نکا او تڑی وج وجناہم بحور لیل فناکعن من غدیرا افسنا دا تور سرگوارا گھٹوا سرگوارا طور جبل حوراض چ تر بھیک ترواڑے دی عین جبل گھٹوا لے بن نقاب کو مننے 77 سنانا چغلی تور سرگوارا وڈ سرگوارا یادن تیزی داب سڑے حیران لگاپک میتھوین و و دو جنت کے مرغ لگریا حضرات عظیم دخول جنت کا بچاؤ جہنم نہ دای نے کہا میں بظاف انما ترقيم القران انما سرنا ارسال کرنے میں تو منگا سن کے نو قران نبی نو کا طریقہ ارسال عربی دل اللہ میں سفر ندير فرش فانکم الملك فرتق من نو مرتغون کا یہ دین دین دین دین پس تازیم القرآن قرآن داری کی مکھ سورتیم دقران بھاری نہ مرتبہ مک سن کی بنا دہشت منگل منگل شرانتا میتھ بیہ ہاسل جاب منگل قانون مقام نہاری دار داری جان، نا کافر مقابل کی دا تخلیقی دنوی وعقيد عظام ده فرعو صلى الله عليه وسلم دي كم تخفيفه عند نبی ذكر كيف احرادت قوم وحرق وقضي بأسرا تنجد مقى صورت كم بيان ده تخفيفه وخروي داره دي كم ذكر كم بيان ده تخفيفه وخروي ده جهد رمض دماثب مضمون رد شبه الله سمح نحن كفت ده رابعا كمنگ ان نارت نمشاران ثابيو لاگ جواب قادل نسرت حاصل اور سرت کے ذکر کئی اوورن عظمت قرآن کریم اس بات سرت وانی طان ترغیب مرارن ترغیبِ قرآن ذکر کہ مرآرل یو تنظیر کتاب ال من اللہ العزیز العظیم میں ذکر کہ یہ حاضہ خدا کو لسنوں برد کے حاضہ خدا واللزین حضہ دہلائی کتاب دے میں ذکر کہ حاضہ بسائر لنناس حاضہ خدا حاضہ بسائر لنناس دا قرآن درائید فوئید فائد خلقوں دے حضر کتاب دے نوازیت تدیو جنب قرآن حضر کی راضی من طغن حضہ فی غیری ازل اللہ, اللہ. سرت کی عزمت کتاب میرا رن دہ بات سریت وقلی اور تفرید مسری طویل فرید لال سورت کی عظمت تو پرانی قریب میرارن عدل بانی عدل تفریح مسری فاخر کی, کی تفریحات اور جانا کلا شریا چیت بیاہ دے ممتاز, سمی دا دی ممتاز خصوصی دا خصوسی خصوصی آیات رابل میں ترا کلو من جا سیون سماج بدھ مان د تُذْكِرُ مُنْتَظِرَ دَفُوسِ سَحَارَتِكَ فَارْمَانِ كِيُومِ الْقِيَامَةِ وَذَا الْمَخْزَرِ جِسْمِ نَبَرَاتَ وَتَرَا كُلُّهُمْ جَاسِئًا كُلُّهُمْ سُدَائِرَ غِسَارِ يَوْمَ تُزَامَ كُنْتُمْ تَآمِنُونَ ذَلِكَ بَيَانُ الْإِجَازَاتِ حَامِي اَلَا بِقُوَّةِ بِسْمِ الرَّحْمَنِ الدَّخْرُ خَلاَتِ الذِّكْرُ خَلاَ الله نے زرمردار حکمت والا ذاتیں يَا كَنَلُ پِداشْتَ اَسْمَاءُ مَوْكِزَازِ مِشَانَتَیں دِفَارَ داخِر کِچِتِن ٹون کی فِلرَین بیدا استه کہ واج اللہ پارگیز دیندر ساں سانش مشان دریندھہ کوج کیں کے بدل اہلمانی پرے طورا دو دیش فیل دورا نکین زان دویش فیل دورا دیواچہ راوری اللہ دورے جناب باران باران خود باران نے تابع پرے سبب دو پار لے اے چلاوریا باران پہا جا بھی روز بازموتہ فسلقے پرے بال نہ کتاب مشان دریندھہ کوج کی فزہربانی دعا سن تا لاجو لو مندی پر زاجل <سؤال> المولدین فی ای حدیثم بعد الله والاتیف من فقم خبر ما نس خبر دار دار رضی اللہ عنہ کی چذاب کتابی کی شدید سید فاطمہ سین و ہر لكل فاکرہ مھلاکت ذو فرض ہر ذو جن گنہگار اور اسن دارنا جو शेष بدی معنی بغیر ریاض کو چھا گئے نا تا شر راز کے کلمہ کنہ مسما سمع سر ذات نو نکو باشرو بیا منا عظیم سین اور تو درنا سلام کرا چی پیچھے اس من نہ پتہ شی میں مسا ہا جا ہوا کتاب کتاب اللہ کتاب گمراہ کی صاب ظاہر کہ تیلاو لا فریتی وذل متقین ھاگا خدا دا دینال کتاب جو کسان جو کو کرے با نو خدا ربانی تفیب وذل دین مرضی دال فردا صاحب دین سن دا درناگ نہ اللہ الذی خلقنا کون بار دا تے جے کار کرے ساسر بار دے حالت جے فن کو می امرے غیر ول چنوان چ بیڑی پدی کے با امر دا لمانے ولٹے صاحب اللہ خا شکر با اللہ نے متن بانی کار کرن فانہ سازو اس جو بس ماننے کہ کہ فرمو نظام نظام قدرت اللہ کے وہ ایمان والا سے یوسرون الذين جدل غزریو کہ یغفر ذل اللہ عذاب اللہ دیگر اللہ رضی اللہ قوم دین پر چتا بدلو کیا قوم تفلاوا ہماری دی میں اخرا بد لگا ورک چا چاملو کنے پہلے خود راند چا چامن کا نہ کارنے پرمانے سمے عرب کو سن جون بیا کھولن تو کے ان ذال من کتب السابقہ عم بينا رض آتينا اسرائيل الكتاب حمة، والڪ بني ص ت کتاب وڏ حما او ق ف بانوان نگوواقعان باري وقنا منبطبا وال الف منغي سصدلار سذکنا اوفضل داينوي سرريذنا ف آخر زماني خليبانواتينا هم بانا هم بيناتات عرف وال الكري منغي بينات الكري مي واضح ندين ف مخصرفف خلاب نوو پيدي فدیدينکی مدف ساي شناغدي ساع و خلاب کو دربیدہ حد صدوی در با ہم بین ہم تو کہامی مسیلہ کبی نشو با ہم بین در وجر عسن نہ گمننے کی درد بہ بین سی پایہ ہم رقصو پہ سرک گمننے کی فلند قیامت کی شرانتارے نا جب نہ دی مقابل خواشاتی جاہران دروس قانون سرو کا شکم اللہ کی تابا شی رنون سب کرسلمان دامریکہ پہ قانون بارے پہ سرکے دیندوان پہ قانون بارے پہ سرکے تجار پہ قانون بارے پہ سرکے چکم خصاق معارین دی لیکن دانا چکم معارین دی ونیبیر سمتہ لا لگرین فضیع معارین پہ سرکے لیکن دانا مسلمان دی, دا دی. سمجھاننا کانا شریعتے میں دل عمر فتبیہا قردول ابن تاظرہ پہ یو دین واضح بانے یو واضح دین تاظرہ دل عمر فتبیہا زدیر تابیشا زدیر نہمور ہوم نان کا سمار کو پتا سونے اللہ <سؤال> دوستانا میں ہم تاب سو محموم کی جیو شان دیا نو محموم جن شاندنی مرد مسلمان جنسلان بار جن کے جن مسلمان لابائے مرد کفار سبب دفاع دخان دل سخت جن کے فرس مر کے فرسع محسونی کفار دسلمان مرد مسلمان دفار دارو کے فرد اعلی نہ خراب سن جنہیں کہی پیدا کر بہتر لاکھ لاکھ کے لاکھ ناس آسمان عظمت کو اظہار ذہر نہ حق ورغزا كل نفس بما كسبت فلن نشرم صدا مار شری کی دی بار مزر من کرشیا کریں تو من تخل زج دن میں شکی خبر تو بہا لا شا ور چنوری دیکھو نمدار پر فاش اند فل فاش صورتہ ہوی کوتار کو بروسو سو سو وردی کرشر کو سو سو وردو وردی کدن وی بھی دینی سو سو وردی داغ تا بیدار دے کس کی سرے رلا تا بیدار وی خبر پہا تا چا چن وی وللا کلیدا کل ان کی پوین مر کا سرزم بی دین شوی دے واسن دا نالمن تو بولا کدن نا پخ سر دائر بندن اللہ گومرا کینہ سر دا ردا نہ نہ پگومرا ہیند زبان وقت ما نہ سمے مہر ولد فو گومانی تو پزمان وچالا بس رن شاوا چول پسر گومانی فرنا برت ہمے ہدی چار کر لا بنا رک مہر جوار تو رسود چھ دا ذکر تھا پس گومنا کر دا نہ فنا تو کر نوڑ فن کر وے توائی دی ما ہیا ہند حیات دنیا نے تاج زمانہ مگر جن دنیا دے نموت پجی کملو پجی پھدا کی گما ہن کنا الا زارن مرور نا دکنے من غرم مگر وما دشمنی و ما لهم بذالك من من شد فردی کو کار فدی مرس درنی تی انہو میں اللہ رسول نے مکہ ان نازل مگر تشوبانی قال جب رسول سید فدی مرس من گواذ احوال سے ما کانہ سہج تو نہیں تری ددی مشکیر بہ اللہ القار و نہ باب ناس وذیر شراب و کلران من کون تم صادقن کہ تا سنشنی و الا خنا یحکم لاجذ نے فدس میں اللہ تعالی مرلی فدسمان میں نہم سے ہریو مٹ گون کے نہیو مت گونٹ مت متنوع برحمد کے نار کا ساتھ کامیابی دنیا کے یہ تناقض نہ ہے ان ظن نو کہ جکم شے مدہون فی الا زنہ کی مسلط اذن میں قال تناقض ہے کلمہ محض نہ ہے اثبات ہوئی دین دا کہہ دے کہ مسلمان مسلطہ کی مغائرت ہے کی مسلط میں ہو ام زندے و مستثناء گن دے مغائرت رہ ل گیا یہ جواب ان ظن نو کی چکم سل دے صداد متقذر اور اسنہ کے ظن ضعیف ہے ظن کے ضعیف انذا مقید دے وہ متقضے نہ تو مطلب بک کی فرمی اور دار کی طرف نہ قید دے مانا دارا سن سنفا گمان اس قسم کو مان بگر کمزور ہے گمان کمزور ہے خیال کم کین کمانا کی دے ک مارت گیا کار سزاد ماروی ہائے حاضر بچپیدے مانہا آزاد شریف سڈو ایکورکیو دارکم دا دا ساسر فارپنے وچ سب گلہ چیتاس نمر یاتم دار لالف ڈاکمانے اور اتن دلاب قسم سے سنا قوم مسلکاتی نے کہا شرکت تسربانی فالب الحمد لله رب السموات و الارض الذي صفات الكمال جمال السموات و الارض هو رب العالمين الذي خلق المخلوقات تربيت كونك وله الكبرياء السموات و الارض الذي فاض بها السموات و الارض الذي فزنا ذا غرفا وني فاض سموات و الارض الذي فزنا كي هو لا يذ ذو حكيم الله له الزر و الذات حكمت و رازات سوره ذحف ايش کا مختصر تربیتان پس ترتیبن جاسی نظر ارتبار بیان و برکتے دا جواب خیر تخز و من دون خیروں قربان رکھتے اولا امداز وقت نے دیکھا پھر آلہ آنچہ نے اولیو سے وعدہ نانا سبب دنے دیکھا مزگارانچہ بلنکی شہر ورکت انہوں ورشیدی حلاک ایزا امداز اونکہ وظلو عنہ مزارکی فوہم ماں کانو یفترون رب ارتباط دماغ سبا قصرہ سابقا سرعت انہیں اثبات کم سرے توحید ابردیشہ پاجلو سر دوا شوشن جی سرکم تال بر دریل شکلا من نو دور دارونی واضح وہ کتا دریل حاصل دربد سابے بہادریت عقلی نقلی وحی کی پتیم و نا حاصل کے کی ذکر ازمت تو قرآن کریم عظمت تو قرآن کریم و بید دلیل سلبانی دلیل اقلیف احمد سلبانی مع اخلقنا ما خلق بسموات و ما بينهما طلب بذري نمشكنكم لا تعبدون من دون الله او لن ترشف الدعاء ومن اظلم ممن يدعو من دون الله دو قول ما لا يستجيب له زجر بالكار رسالت هم يقولون فصلا فليت قل تسمعوني اثبات الرسالت وتشجيع بالتبا فما كونوا بذم الرسل ما ادري ما كن بكم ولا ولا بكم ذل النقيض مسننا وقال الترغيب ان لا مال الصالحه وقال ما الذين كفروا الترغيب وقال سجن او ترغيبهم الاعمال الصالحه مثل دليل النقيض دليل النقيض ترغيبهم الاعمال الصالحه مقص ان الذين قادرو الناس مسخام ولا خوف عليهم ولا يحزنون ففرمان بردار اولاد قلنا فرمان اولاد حالته فرمان بردار اولاد, أولاد داغي حالت او بشار فرمان اولاد اور دلیل فرات کی ترتیب تذہید میں دنیا پساست شروچی کی دیوکم شلم نکر شلم نکر ااتنا و يوم يرض الذين كفروا ان نزعت النار اذهبتم في حياتكم الدنيا تذہید میں دنیا ترغیب میں الاخرہ دلیل نقلی بحضرت رسول سلام نا ذکر خاتنزل قوموا بلاقاف وكذوا تناصر بحضرت دليل اقلية الجنة والطولة المشركين في الجنة والترقي بالقرآن وإنصرفنا عليكنا فرم الجنة السمية من القرآن فرم ما أضلو قارو أنسيتو أو جواب دعو شبهي ورسمنا فاغي أتشنا من الفلوانا أصلاهم الذين اتخذوا من دون الله قربان قربان قربان آرهان وإنصانياً تلي اقلية أول مرون الله خلزي خلف السماوات الردد تصريح جناب رسولات فس بركما والرسول دعو تفسير حاصل زبدة الصورة سورت کے ذکر کئی رد رسم شبے اس بات نم سلیو نقلی مطالبہ اللہ قرآن قریب اولن امتیازات دلیل مشرق نہ درے ممتاز دے پاگات کیا دفدی ورسم شبیبانی پا دفدی ورسم شبیبانی درے ممتاز دے پا حالت دنا فرمان دو فرمان بردار اولاد بانی حالت دنا فرمان اولاد او، نا. تو پی انزم ممتاز دے پا انزار در یہود علیہ السلام باری خلقون را بل احقاق والقراحات انان در قوم بل احقاق در منزاج منی نہ ممتاز پا خصوصی ممتاز دیکھ بیان دالتوں تقریر اپنا جس قرآن اوزاری تقریر حامد اللہ <سؤال> باقویل بل دو پار دین زحال زحق مسلتے ہی نہ یا الا او تنتی مقر فائدہ ہمیشہ نہیں کو میں پیدا اماذر مروزن تھا کتاب نہ انا چنے ورشی د بغیر مروزن اماذر دا یہ عذابون چلچید بغیر نارستون کے دینار مطالب دلیل مشرق نہ قرارہ تم ماخذ او پان جس سے بری سوا دانا ناون دلیل پیش کے بھی میرے al دری لاک نیش کی اللہ <سؤال> سے بالکل نہ خبریں دنیا صدر کام اگ گمراہ سوچ سیوا دان بات بچیاں گمراہ ہر کفاہ لدغین حق بافنسلجو سوا دنا چا جو جہان کے داغ نہ بل پران شر ہر جفاہ عز خدا فاہ بزچوار اے بچے نیو تھنا نے ورا نے خیر شر مخلوق پلاز کی خیر شر نہ شذا کرنے تے کہ منظم لاخدی کی خلق ہوا سب پانی پی گنا واذا حشر الناس کانوا عاد کل جمع پیش ہر پنوی بدغا سادھا بمتا نہ فرض دیتے نہ فرضوں عبیدین دشمنان و کانوا بعادت انصافی و انکار کا آقا سم کی بات دا مشرکی نو آبی پہ دی میں دنیا کا حق حق ما بلکہ سبارے اللہ مہربان کے ما خبر چیتا مانی خبرواری بل مراد می نو می درد کلا دی مراد نہ تم چھواد کھیلا اللہ دا دے شاید شاید صحیح تصدیق دا تصدیق مکی ایمان جواب یا ایمان پیشن گیدا خبارہ شاہداد میں تو صدا دمان اشقال بہنوار دی سم عین اللہ علی دی کہ میں جب او اللہ پایدا کہ قوم بدکار تھا پتوں کی نہ دلانا وائے کافر دل جنہ امان و طلب ما سمکونا نے کہ ودا قران و دا ما سمکونا جوان نہ کرے تھی چدی تان وہ واقعہ جس سے بہ اگے کی دنیا پر ہدا دیا کر سنت نہیں کار سبو ست نئے دیر میرے بار داری مشی تاریو نو موجود خود دیوپ کے مارم یکن تنا. کم شاید جی دی آو اتباع صرف بل دو دو اول بان جا یا اجمانت بالکل جا جا جا جا دا دا دا دا خارج دے فسے ہاں کا دن دن دروپاری امین کا بری کتاب موسیٰ مقدس قران کے ساتھ مسال اسلام محمد علیہ الصلوۃ والسلام کتاب المصدق دا کتاب موافق درائے اسلام بجماع حرم میں باندھے جونذل لذین مچھوی رسالمان رزید فرض اخلاص کو کو عمل کے ترغیب ہے اعمال صراحات اسان چوایش رزق منگل علیہ سمسقازمانی ثم استقاموا تامار التوحيد او خليفة والوائي ثم استقاموا على الله خليفة السعلي ثم استقاموا اسم اخلص نعمال الله خليفة السعلي ثم استقاموا عن قد الفرائزة فرائزة تاك فلا خوفنا لهم نبي خوفا ديبان نبدي غم جنوی ولائق اصحاب الجنة خال دا دي جنة يعانون حمشه فذيكي جزام بما قاني عمرون وردو وردو شر بردو برد فاهمار ديباني وسيد الانسانون حكم قداء فرمان وردار انسان حکم کرا فلا گند مریم کے ستائیس جمہور صاحب ترا سونا شہر حدیث میں چلی اور نہ مدد حمل اگا نشپل میں چلی نفث میں شریر ہے سریرش میں استفاضہ ذکر ہو حتی زبرائش ہو تو برابر بین صفر چھ بول سے دامت متاتا ورس طبیعت تو قالتا قال رب الذين سرب کال با تو وباسی نذات منظور زخان دیو سینا نشور نے متکلتین عبد علیا دوائیں ہے بسمع طاقترا کے مات شکر با سے بلا واسہ بنا نہ متتا کن رب ما با نے کو مر قال سما با مار جاتا مسلم کا قدر کیسے قدر جمع فرمان او را فرمان چوائے روی تاس ماد جدوئی مہاراجی راس لام کرے وایدنا فرماں بچی ما حال الا نسيت لو رضا خبر منگردار ز واقعات و بنو ني دانا فرماں کي قران كند ني حق آي من قول دانا فرماں بچی سابيش پدي مال حكومدار صاحب صدا د عذاب انهم كانوا قاسين تن دي تاوانت اور كل لكل عامه جزازا اور كل في فرض رجينا چني کيلي اور کي ساماعي عمر سمور پدي مال مسون مرن یتنی تراہ ویم جہنم نینک یقال پیشپنتا از اب تم سے نہ بنابل مکان کے آجان کی آگاتی آبادی کابل آبادی آبادی ملی وہ اکثر مقام کے وقت حالانکہ <سلام> تم سچوال پا من خبر دین در نو راوا واسطہ حضر صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم اینم درات و دادا اپنے اللہ سنے دادما فوس کے لئے خلما فوس دادے ازما فریددارا چھوڑا سمتارستا ہوا کام چرارے گرشم دفاغی بائنے کی نیزم تارسنا قوم جاہلان قانا چھوڑی عذاب پر شکت وری زبانی فلمار آہو قانا فلکو چھوڑی عذاب پر شکت وری زبانی مستقبلی ہوتے ہمچے مقام خیدن کہ افقان دور دیتا داد دا باران کے بارے من ہو مستا جل تم بھی دربار باغ بڑا گان بے داؤ دا گدارہ راکوشو صرف بن ہو مسا جرم دار دے کے با با مارا تھا مرکز مت کرنا ہوں پیدا جلیب وَلَقَدْ أَحْلَكْنَا وَا حَوْلَكُمْ اِنْ قُرَايِ خِيَنْ من قِرِي مَنْغَ حَلَا كِرِي مَنْغَ خَوْمُنَا نَعْمَا من خِرِ من وَسَرَفْنَا دَعَيَاتِ مَنْغَ بَيْنَ كِرِي مَنْغَ دَلَيْلَّ وَحْدَانِيَ اتَّعَلَّهُمْ يَرْجَوْا دوان <سؤال> کا جنابل بانی آرم باغ میں سلام دہ کا عارف ک نماخ مار دو سال منت جی و خو سال منت دې بیسم شروع دو گیندار سې وین مقام ته کرا جوه به او دا شروع شر مشل شیطان دراز هی واقع 10 دوس منبر نشته وی دې وکړ دې خپل وکړن کر دې سې وین مقام دې انده کلوش په اجازه راکې باندې کې ور دې مقام درور سې دا قران واور دې پيش په دې باندې چې ځای انقلاب سبب دی او دا ادب دې قران و کوږي کې قالو انسد شبرحمد عثمانی رحمت اللہ نے یو درد بیران نجوائکی وقت قرآن تا فلما حضرو قارو فلما جدی حاضر شو خام بقرآن تا نوی وردیو بلتان شدو چپ شید اللہ <سؤال> کتاب سیشی فلما قوزیہ قلچے ختم شکر عبد نبیر سلام نبیر سندلا فتح نوان وران وحیق یقل وحیر انہو سمن فرمیر جند فقار انہو سمینا قرآن جبا فلما قوزیہ قلچے ختم شکر عبد نبیر سلام واللوئی تا مبلغی نا آلو یا قوم دا تقرید لگ جو تارید تارید ہے نا نبیر سران ان حسن ہے قرآن قرآن مص سین پ تم م شدید تو مصقل لمااب ان کے توات پمر تو تصددید د تضق تو ک دا کتاب ج المکالليدي حدي حق تو خدالکی پطر یدي اننا روہ سرتي ان ج کرا به و ن کا بر صحیح وترک این من تیمان در و دیما در قران بهتر این بیان کئی اصل <سؤال> مقصد من احتضار کو خدا چادرن خدین مسلمان بشتا بیا کر شے دا دیما در قران کہ بے من شرکیات ہو جئی ولن شرک ربنا حدا ذرب غیر اللہ فمن علم انچہ بسوا اللہ نہ چاہتا وین جنات مسلمان سردادی دی میں بالقران مقصد دی ما در قران فین نے سدی درشن کیا سارے مارے پدر دلال سی والے بلا بیشک ان ولا كل نشان كل الله فرش زجر اسم رنين بولد واجبيا الطبيب بیسمنٹ ماشي کافر میں جناب با نے علیہ الصاب الرحطه و نے قال قامت لسني و دي برا ربنا وہ قسم دی فر زمان با نے کہ لا فرش نشی ما کون تم تکبرون میت لا حق وہ ذکی تاسا ظا پسون کا آسمانی فسد تو سلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفسر صبركم تعالى قسم جي صبر ڪري ویری نیور چی نظا سورتیا درد نہ کوئی للخوا سکھوار سورت محمد